وہ اصل میں ہمارے وظیفوں کی کتابوں میں تو موجود ہیں کسی بزرگ نے اور مشائق نے اس کو لکھا وہ دعا حدیث شریف میں تو نہیں لیکن کوئی بھی دعا اس کے الفاظ اگر جائز ہوں اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ آپ نے شاید اسی طرف اشارہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو آئندہ محرم تک وہ زندہ رہے گا یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ بھی ایک دعا اور اس کے فضائل میں یہ بات موجود ہے اور کہتے ہیں کہ جس وقت موت آ جائے تو یا تو دعائی بھول جائے گا یا یہ نہیں کہ بھائی اسرائیل علیہ السلام سے کہ میں نے تو دعا پڑی تم پہلے کیسے آ گئے یہ تو نہیں ہوگا اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ چاہے اب دعا پڑے یا نہیں اس کی ایک چیز میں بتاؤں آپ کو جب قضا آتی ہے تو آدمی سب بھول جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہ کو اپنے لشکر میں رکھتے تھے اس میں خوبی کیا تھی چھوٹا سا جانور ہے چڑیا جتنا لیکن وہ لشکر میں ہوتا مفصلی نے لکھا کہ حدود میں یہ خوبی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام ایسے آسمان پر اڑتے ہوئے جاتے وہ اتنے دور سے جھانک کر کے زمین میں پانی دیکھ لیا کرتا کہ پانی کہاں اور وہ مشورہ دیتا سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ یہاں لشکر اتار دیں اور جب کھدائی کریں گے تو پانی یہاں موجود ہے اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تم بادلوں پہ پر پرواز کرتے ہوئے پانی کو دیکھ لیتے ہو جب جال میں پھنستے ہو تو اتنا جال نظر نہیں آتا ہوں کہ نہیں جب قزا آتی ہے تو جال نظر نہیں آتا ہوں. سمجھ گئے نا <laughs> تو آسمانی کے سطح جو ہے وہ پانی نظر آ جاتا مگر جب موت آتی ہے تو جال نظر نہیں آتا تو یعنی یہ نہیں کہ اگر وہ دعا پڑھ لے تو اس بات کے زمانے کے وہ مرے گا ہی نہیں ایسا نہیں ہے ایک فضیلت ہے اس کو پڑھا جائے حسن اللہ تعالیٰ ایک سال اور اس کی عمر بڑھا دی پھر اسی کو آپ دوبارہ ذہن میں رکھی قضا اور قدر جو دو قسم کی ہے وہ پہلے آپ اس کو سن چکے اور رہا اس کے فضائل اور منعقب تو اس میں یومِ آشورہ کی فضیلت سہا ستہ میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام حجرت فرما کر جب مدینہ منورہ آئے تو یہ پہلا سال تھا جب محرم آیا دس تاریخ تو صاحبہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے یہود روزہ رکھتے ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بنی اسرائیل کو فرون کے شکن جیسے نجات دی اس لیے دن مناتے ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی دن منانا نہ جائے ہے یہ میلاد النبی منا رہے گیارہویں منا رہے ہیں چھٹی منا رہے, ہیں منا رہے ہیں وہ اس حدیث سے سبق لے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ موس علیہ السلام کا دن منانے کے تو ہم زیادہ اقدار ہیں اس لیے وہ اللہ کے نبی اور ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں ہم ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں ہم سب ایمان رکھتے ہیں تو تم بھی روزہ رکھو اور صحابہ نے کہا حضور اگر ہم بھی روزہ رکھ اور وہ بھی روزہ رکھ اس میں تو مماثلت ہو جائے گی تو نے فرما تم ان کی مخالفت کرو عرض کی کیا مخالفت کریں فرما تم نو کو بھی روزہ رکھو اور دس کو بھی روزہ اور آئندہ سال اگر ہم رہے ہم نو کو بھی روزہ رکھیں گے اور دس کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرون سے تو نجات ملی بنی اسرائیل کو اور کیا کہتے ہیں آدم علیہ السلاۃ وسلام اس دن دنیا میں بھیجے گے اور یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو ایک نسیان و سہو ہو گیا انہوں نے اللہ تعالی کے دربار میں حضور علیہ السلام کے صد وسیلے سے دعا کی تو اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی تو غرض یہ کہ بہت فضیلت ہے آشورے کے روزے کی کہ آشورے کو روزہ کوئی صاحب اگر دو نہ رکھ سکیں اس پہ بھی علماء نے فرما اگر نو کو نہ رکھ سکیں تو دس کو رکھ لیں مگر پھر بھی یہ روزہ نفل ہوگا اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر کوئی کسی قسم کی تنقید بھی نہ کی جائے کہ روزہ جو ہے وہ نفل ہے اور کوئی صاحب جی